مدام و مسلیہ و مسلمان السلام علیکم علیکم مسئلہ جز ناچیز کے پہلے خطاب uh. میں قرآن پاؤنے پاؤنے پاؤنے پاؤنے پاؤنے قیات کریمہ غلام نجد شریف آیا ایک مسئلے کے ذمہ ایک مسئلے کے ذم میں کچھ بدباتروں میں اس کو سیدنا سیدم سلامۃ ترسلیم کی گستاخی معذلہ بنا کر ناشر کی طرف منسوخ کر دیا جب مجھے علم ہوا تو میں نے عیسائیت کریمہ پر مزید تحقیق کرنا شروع کر دی تھی چالیس کے لگ بھگ تفاصر میں نے اللہ اسی دوران جب جب مسئلے کی حقیقت معلوم کی اور فرسرین کے کلام سے جو صحیح نتیجہ آخر کیا تو عہد کیا ایک رسالہ ترتیب دوں گا میرے معاون ساتھی ادارے کے مفتی مولانا محمد نظیر احمد صاحب جنہوں نے الحمدللہ یہاں ہی علم حاصل کیا ہے انہیں میں نے کہا کہ اس طرح ترتیب دے کر مسئلے کو رسالہ ترتیب دے سبحان اللہ انہوں نے تو گھر جانے چلے جانے کی وجہ سے اس عمل کو شروع نہ کیا الحمدللہ للہ ناچیر نے اس کو خود ہی شروع کر دیا رسالہ دیر ترتیب ہے میرے سامنے مسبدا کے کاغذ پڑے ہوئے کچھ دوستوں کے سامنے بناس یا ولم نجد لہو پر کچھ تقریر کرتے ہوئے نشان کے مسئلے پر میں نے کلام نکلے دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ موضوع ہو جائے تو اچھا ہونا ناشیز نے لی ان کے مشورے کو مفید سمیا تو آپ کے سامنے اس آیت کریمہ پر اللہ پاک جنرل مجبل کریم کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق بزرگان دین کے کلام کی خدمت کی برکت سے جو ایسا آئےت کریمہ صحیح, صحیح معنی اور جس کے اندر تمام لحاظات ضروریہ آپ مشاہدہ فرمائیں گے موجود ہوں گے لہذا اس بیان کا اس کتاب کا موضوع میرا ہے سیدنا اللہ علیہ السلام کی بھول کا مسئلہ یہاں پر پڑھا نے کلام میں سے جن کا کلام کلام اور تہذیب کا محتاج ہے وہ بھی میں پیش کر دوں گا اور جہاں جہاں بعد حضرات سے بعض جلیل پندرہ حضرات سے مسامحات بھی اجتہادی خطائیں ہو گئیں ان پر بھی سبحان اللہ اور انشاءاللہ اللہ اس مسئلے کو ایسے صحیح معنی اور مطلب کے ساتھ پیش کروں گا کہ ہر منصف انصاف پسند بندہ چاہے میرا موافق ہوگا چاہے مخالف ہوگا وہ داد دینے کے بغیر نہیں رہے گا دوستو یہ دنیا میں مشہور ہے باب اعظم علیہ السلام بھول گئے باب اعظم علیہ السلام بھول گئے جملہ بھی پڑھنے میں آیا بڑے بڑے بزرگوں کے پاس پڑھنے میں آیا مختلف تفسیروں میں آیا حکمت وباز کی کتابوں میں آیا علم اخلاق کی کتابوں میں آیا اول اناس ان اول الناس ان پہلا انسان پہلا بھولنے والا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور سب سے پہلے وہی وہ بول گئے تو کہتے ہیں انسان کی فطرت بولنا ہے یہ جملہ عام مشہور ہے لیکن اس سے جو لوگ مانا مطلب عام سمجھتے ہیں وہ مانا مطلب جو عام سمجھا جاتا ہے وہ معنی مطلب صحیح نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھول کا معنی ہے ان سے بات نکل جانا گی جنہوں سے پنجابی گانے چیتا نہیں دیا یہ غلط ہے سیدنا اعظم علیہ اصلاح و تسلیم کے متعلق یہ معنی سمجھنا غلط ہے اس کی وضاحت ماں کی وضاحت سب کچھ میرے اس موضوع میں آ جائے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نسیان جو لفظ ہے جس کا ہم بھول مانا کرتے ہیں یہ نسیان دو قسم نسیان جس کا معنی بھول کیا جاتا ہے اس کی دو قسم ایک قسم ہے کہ اس کا سبب حافظے اور دماغ کی کمزوری حافظہ کمزور ہے دماغ کمزور ہے چیتا کمزور ہے سنتا ہے نکل جاتی ہے اس کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا اس کے عمل کا دخل نہیں ہوتا اس کا اختیار اس میں شامل نہیں ہوتا مرضی سے نہیں چھوڑتا بغیر اختیار کی بات ذہن سے نکل جاتی ہے دماغ کمزور ہے چیتا کمزور ہے ایک نسیان کا جیب مانا ہے یہ سبب ہے اس سے ہی نسیان کا جیب قسم حاصل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نسیان استراری مجبوری کا اختیار کا نہیں شریعت متحرہ میں ایسے نسیان پر بھول پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی کیوں تبھی امر ہے استراری چیز ہے مجبوری ہے اور شریعت میں پکڑ ہو سمر پر آتی ہے جس میں اختیار ہو گا. جو بندہ اپنی مرتی سے سب دوسرا نسیان کا سبب ہوتا ہے غفلت لا لاپرواہی بات تو سنی توجہ نہ دی پوری توجہ نہ کی سنی سمجھ لی سب کچھ ہو گیا لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جیسے ہم کہتے ہیں آئی گئی سا گیتی سو توجہ اتنا نہیں رکھی اگر توجہ چیتا صحیح ہے دماغ صحیح ہے حافظہ صحیح ہے لیکن توجہ اتنا نہیں رکھتا بار بار اس کو محفوظ کرتا بار بار اس کی طرف توجہ کرتا اس کو محفوظ کرتا تو ذہن میں محفوظ رہتی لیکن اس نے لاپرواہی کی ہے تو ذہن سے نکل گئی یہ بھی بھول ہے یہ نشان ہے لیکن اس نشان کا سبب غفلت اور لا لاپرواہی ہے اس پر پکڑ ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی اللہ رسول کے حکم کو کسی موقع پر اس طرح بھلا دیتا ہے تو اس پر موقع اور پکڑ ہو سکتی ہے کیوں یہ نسان اختیاری ہے یا اختیاری نشان پر پکڑ ہوتی ہے اختیاری پڑنے سمجھ آئی گئی ناچیز نے جو دو قسمیں بنائی ہیں یہ میری نہیں امام لوگوں <سلام> لوگ. سب سے پہلے یہ <سلام> چیز ناچیز کے پاس پڑھنے میں آئی کتاب ات ہی لاتے امام ماتھوری دیر دیش راؤ امام ماتری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف جو منصوبہ کابیلا تو اہلی سننا قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے تعبیلات تو اہلی سننا امام ابو منصور ماتری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف منصوب ہے سب سے پہلے میں نے اس میں پڑھا اور اس حالے میں اس کی عبادت پیش کی ہے دوسرے نمبر پر یہ امام راغب از فہانی امام راغب اص رضی اللہ تعالی ان کی کتاب مفردات قرآن مشہور ہے مفردات قرآن مشہور ہے ان کا کلام کلام قرآن پاک کی لغت میں بہت مضبوط شمار ہوتا ہے سبحان اللہ انہوں نے نشیان کے مادے کے اندر جو لکھا ہے اس کو صاحب روحل البیان نے تفسیر روح بیان میں نقل فرمایا اللہ لیکن مکمل ہی نقل فرمایا کچھ اس نے فرمایا میں نے اپنے رسالے میں ضرورت کے مطابق جتنا انہوں نے لکھا ہے وہ سب میں نے نقل کر دیا ان کا کلام شریف اس موضوع کے اندر میں پیش کرنا اچھا سمجھتا ہوں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں ان ہو ترک النسان ضبطہ مستوں دیا امال ضعف قلب وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره يقال نسيته نسيانا قال ولقد أعهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم فذوقوا بما نسيتم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لا تؤخذني بما نسيته فنسو حظا مما ذكروا به كَانُوا المنس ماکان مِنْ سنکر کا فلاطن سا اس کے بعد آیات کریمہ پیش کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ کلو نسان میرا انسان ہے غمح اللہ تعالیٰ ماکان اسلط ان ما عز رفیع ہے نقب و روب عن, تَعَمُدًا وَمَا فِيهِ نَحْو مَا عَن صلی اللہ وما عظ رفیع ہے نقب و عن صلی اللہ وسلم عن نسيناكم هو لما ہوتے امام راغب اسمانی تابلات عالی سننا ہی مفرادات راغب وہ روخڑ بیاں ان تین حضرات کا یہ کلام سمجھو جس سے وضاخ جس سے سنعت مل گئی کس بات کی کہ نشان دو کیا ایک نشان استراری ایک اختیاری استاری پر پکڑ نہیں ہوتی اختیاری پہ ماپذا اور پکڑا بات کو سوال سبحان اللہ سید اللہ علیہ السلام, علیہ, السلام علیہ, السلام علیہ السلام لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کی وضاحت کو اس کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا امام راگو کے کلام کی وضاحت کر دیتا ہوں کوئی جاہل اعتراض نہ کہ انہوں نے فرمایا قلد وکر ہوں نسیان کی تعریف کے اندر فرمایا نسیان کا سبب یا تو ظہف قلب ہوگا یا خب غفلت ہوگی اور یا ارادہ ہوگا تو اگر کوئی بیوقوف یہ سوال کر بیٹھے کہ امام راجو کے کلام سے پتا چلتا ہے کہ نسیان کے سبب تین ہیں اور تم دو قرار دے رہے ہو تو اس کی میں کرنا چاہتا ہوں کہ سبب دو ہی ہیں سبب دو ہی ہیں اور دو ہی قسمیں ہیں نشان تیسری قسم ہے اس کو مجازن اور استطرادن انہوں نے نشان کہہ دیا ہے وہ نشان نہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کے حکم کو کسی کی بات کو کسی بات کو حقیق سمجھتے ہوئے ٹگے گا نہ سن کے یہاں نہ تو ان کے طور پر اس کو چھوڑ دیا پرا چھانڈے بھی ہوتا ہے یہ جڑی آ اس کو بھی انہوں نے استطرادن نشان کے تحت ذکر کر دیا لگے یہ نشان نہیں ہے استطرادن یہاں پر ذکر ہو تبان ذکر ہے ہو یہ ارتقاب جرم ہے یہ انتہائی بدترین انتخاب ہے اگر کوئی آدمی اللہ رسول کی بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا ہوتا ہے پرو دفے وہ کافر ہوتا ہے وہ بدترین مجرم ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہتے بھول گیا اگر کہنا ہے نشان کا وہاں پر اطلاع کرنا ہے تو بالکل مجازن ہوگا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی طلب نہیں لہذا ناصر اسی وجہ سے تابیلات عالیہ سنت کے اندر نشان کی دو ہی قسمیں بنائی ہیں تیسری کا انہوں نے لے کر تک اشارہ تک نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ یہ کسی جاہل یا بد باطر بندے کو یہاں پر جو وہم لگنا تھا اس کا میں نے اجالا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اور کلام امام راگب کی فوجی بول رہی اس کے بعد بھائی بھول کا بھول جو ہے نا چاہے وہ بھول کی پہلی قسم ہو چاہے وہ دوسری ہو اشتراری ہو چاہے اختیاری ہو حضرت علیہ السلام سے کوئی بھی نہیں ہو اگر کہتے ہیں کہ حضرت بھول گئے اللہ کے حکم کو چیتہ کمزور تھا دماغی کمزوری تھی زوف قلب کی وجہ سے بھول گئے غلط ہے کون کہہ سکتا ہے کہ بابے علیہ السلام کا چیتہ کمزور تھا سمجھ نہیں آ رہی سلمان اللہ اکبر یہ کہنا غلط ہے اگر کوئی کہے کہ دوسری قسم کا اختیاری اختیاری نسیان ان میں تھا کہ غفلت لاپرواہی کر گئے یعنی توجہ جتنا کرنی چاہی تھی اتنا توجہ اللہ کے کلام کی طرف نہیں کی حکم کی طرف نہیں کی یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا ولی یہ کام نہیں کر سکتا ان کی شان کے خلافت وہ بھی کیسے کر سکتے ہیں آل سبحان اللہ ہم نے دیکھا ہے اور ہر بات سے غفلت برت لیتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے نہیں برتن تم ہم لوگ ہوتے ہیں جو لاپرواہی کر جاتے ہیں فاصل فاجروں کا کام ہوتا ہے ہمارے جیسے فاصل فاجر لوگوں کا کام ہے غفلت کرنا لاپرواہی کر جانا اللہ تعالیٰ کے آل حکم سے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دل میں تعظیم اسی طرح ہو لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے دھیان پورا نہ کرے قلت تعمب جس کو کہتے ہیں قلت توجہ اللہ، اللہ بادری صاحب سبحان, سبحان, اللہ. سبحان, اللہ. سبحان اللہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ باب اعظم علیہ السلام کے اندر نشیان کی یہ قسم کی غلط کہہ رہا جس سے بھی وہ پاک بہادری صاحب سبحان, سبحان, سبحان اللہ اب بھائی بابے آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن تو کہہ رہا ہے فناسے یا فناسے سے یا نشان تو ہو گیا ان کو پھر نشان جب قرآن فرما رہا ہے تو مصنفی کیسے کرو گے نشان کی تو دو ہی قسمیں تھیں دونوں نہ ہو سکی تو ناسیا کیوں کہا گیا سبحان اللہ نے تقبیر نارے, نارے, نارے, نارے رسالت سبحان اللہ اب اس کو سمجھیے یہاں پر میرے بھائی ناسے بامانا تارا کا کہ چھوڑ دیا بابے آدم نے چھوڑ دیا اللہ سبحان اللہ ناسے یا بمانہ تارا کا ہے وہ چیتانا رہنا نہیں ہے ناسیا کا مانا ہے چھوڑ دیا انہوں نے ترک کر دیا جو اللہ نے فرمایا تھا اس کے قریب نہیں جانا درخت اس امر کو انہوں نے چھوڑ دیا اس ناز کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ مانا کرنا ہے ارے بھائی یہ مانا کس نے کیا یہ مانا سب سے پہلے حضرت سجنا عبداللہ اپنے اباس سے پھر ان کے شاگرد حضرت مجاہد نے کیا امام سدی نے کیا سالحین میں صلف صالح نے کیا تین کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حاضر رسول مجاہد تابعین سدی تابعین میں سمجھنے آئے سلح اللہ اسماعیل سدی سدی کبیر جن کو میں سین کے ساتھ سدی کبیر امام اسماعیل سدی یہ فیکارا بھی ہیں ایک سدی صغیر ہیں وہ غیفرا بھی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر سدی کبیر شغ... ہے سدی کبیر ہے سدی صغیر نہیں ہے بڑے سدی ہیں چھوٹے سدی نہیں ہے یہ تین حضرات ہیں جن کے اقوال سب سے پہلے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہو تفسیر تبری میں سند کے ساتھ جائے سبحان اللہ ان حضرات نے ناسجہ کا معنی تارا کا کیا ہے چھوڑ دیا لیکن میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ صلاح تو کی عصمت کا جو دامن ہے وہ اتنا کہہ دینے سے پاک ثابت نہیں ہوتا صاف شاب ثابت نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیا اللہ کو امر کو چھوڑ دیا اللہ نے روکا اور انہیں چھوڑ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بات تو وہی لوٹ گئی بھائی پھر بےعد بھی ہوتی ہے سبحان سبحان تو میرے بھائی اس کو سمجھنے کے لیے اب جو ناچیز تقریر کر رہا ہے وہ ضروری ہے کہ ترک کا ایک مانا مطابقی ہی ہے منٹک چل گیا ایک ترک کا معنی مطابقی ہے ایک اس کا مانا ہے تزمنی ہے ترک کہ لسیاان کا لسان کا ایک معنی مطابقی ہے لسان کا ایک معنی تزمونی ہے بات کو سمجھنا منت کی مسئلہ ہے لیکن میں آسان کر رہا ہوں مسئلہ منت کیا ہے لیکن ایسا سمجھا دے تو بالکل عام فام ہو جائے گا ہر بندے سبحان اللہ آرک کا لسان کا معنی پیش کیا امام راغب سوانی کے کلام سے ترک و مست امال غفلت قلب ابھی پوچھ دل کی کمزوری کی وجہ سے دماغی کمزوری کی وجہ سے بھول جانا چھوڑ دینا جس چیز کو محفوظ کرنا تھا اس کو چھوڑ دینا دل کی کمزوری کی وجہ سے ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا غفلت اور لاپواہ یہ مانا تھا ٹھیک ہے پورا مانا یہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بھول کی دو قسمیں نشان کی بنائی ایسے نشان کی دو قسمیں بنائی ایک نشان استراری اور ایک اختیاری ایسے ہے نا اب مکمل مانا یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے مکمل مانا جب نسیان کا کرو گے تو اس کے اندر غفلت اور نسیان ضرور غفلت یا دماغی کمزوری یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے تب جا کر مانا مکمل ہوگا چھوڑ دینا کسی چیز کو جس کی حفاظت ضروری ہو اس کو چھوڑ دینا لیکن کس وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے یا دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ مانا پورا ہو جاتا ہے نسان لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ کا مانا تزمونی مراد دیا جاتا ہے کہ پورا لینے کی بجائے آدھا مانا بھی لے لیا جاتا ہے اس کو منتق کی اصطلاح میں کہتے ہیں تزمونی مار لہٰذا اگلا چھوڑ دیا اور ترک خالی چھوڑ دینا جو ہے اللہ سبحان اللہ پورا مانا مراد نہیں لیا گیا فناسیا جب اللہ نے فرمایا تو یہاں پر حضرت ابن عباس حضرت مجاہد اور سدی وغیرہ حضرت رضوال اللہ علیہ مجمع یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں حاجی انہوں نے جو مانا کیا ناسیا ممانا تارا کا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر نسیان کا وہ پورا مانا مراد نہیں ہے بلکہ صرف چھوڑنا ترک کرنا یہی مانا مراد ہے تو جس کا مطلب آپ یہ نکلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا بس سبحان اللہ غفلت یا چیتہ کمزور اور دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ معنی چھوڑ دو قرآن میں یہ معنی مراد نہیں ہے اس کا ابتدا اس کا ترک والا معنی ایک جس مراد ہے اسی کو مانا تزمونی کا اسی کو دلالت ہے تزمبو نہیں لیکن اس کو آگے چلانا ہے تاکہ دامن سیدنا عدم علیہ السلام عصمت سیدن آدم علیہ السلام عصمت معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے تو ان کا معصوم ہونا بد خراب رہے گا تو بھائی بات یہ ہے چھوڑ دیا آگے قرآن مجید فرما رہا ہے ملم نجیت سبحان اللہ آزما <تصفيق> کہ ہم نے اس کے لیے آزم نہ پایا یعنی آدم میں آزم نہ پایا بایا. اس کو آپ سمجھیں گے تو نسیان کا معنی ترک جو ہم بزرگوں نے کیا صاحبہ با صاحبہ کرام نے وہ سمجھ آتا ہے اور یہ سمجھنا کہ حضرت عبداللہ،, عبداللہ ابن عباس یہ بھی محفوظ رکھنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ناسیہ کا معنی تارا کا کیا ہے یہ ان سے سند حسن کے ساتھ ساتھ تفسیر تبری میں سند حسن کے ساتھ سابق تھا۔ اس کی سند کے حسن ہونے پر امام ابن حجر عسقلانی نے تصویر فرمائی ہے آل وجاب کتاب کے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس علی بن طلحہ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی روایت ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تو جو تفسیر حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ کے واسطے سے ہو وہ اگرچہ مسل ہے اور علی بن ابی طلحہ کی ملاقات حضرت سے ثابت نہیں ہے لیکن امام فرماتے ہیں کہ جو واسطے ہیں نا حضرت علی بن طلحہ اور حضرت ابن عباس کے طور وہ سکاط ہیں اس وجہ سے جو ہے علی بن ابی طلحہ مجاہد سے بھی شہید ہوتی ہے سرد کے ساتھ اسماعیل سدی کبیر سے بھی شہید بھی اب بات آگے والد لو آزما اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کا آزم نہ پایا ابھی آزم کا کیا مطلب ہے یہاں پر اب وہ بھی مفسرین کے پاس جانا سبحان اللہ آزم کا مانا سلف سال ہی کچھ نے کیا ہے پختگی کچھ نے کیا صابر کچھ نے کیا ہی جس کا مطلب ہے جنہوں نے کہا صابر تو مطلب بنے گا کہ ہم نے ان کے لیے صبر نہ پایا کیسے صبر نہ پایا کیسے صبر نہ پایا دانہ دانا میں تفسیر جلالین کا حوالہ دوں تفسیر جلالین شریف میں ہے بلم نج ہزما ہسمت ابرنگ اما نہیں نہ ہو جس سے ہم نے ان کو روکا تھا وہ کیا تھا جس سے روکا تھا وہ کیا تھا وہ دراختی تھا تو جس سے ہم نے ان کو روکا اس سے صبر نہ کر سکے ہزمہ ہزم احتیاط اور پختگی کو کری ولم ن جہ ہزمہ ہم نے اس کے اندر پختگی نہ پائی کیا مطلب صبر مطلب? و پختگی نہ پائی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن وہ پختہ نہ رہ سکے قائم نہ رہ سکے خبر نہ کر سکے جو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں حفاظت نہ پائی یعنی کیا مطلب کہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے درخت کے قریب جانے سے محفوظ نہ رکھ سکے مقصد یہ ہے کہ جتنے الفاظ ہیں مختلف ہیں لیکن مطلب مانا ایک ہی نکلتا ہے مال دیکھا جائے, جائے تو مطلب جس کو کہتے ہیں آخر میں ایک اللہ تفسیر میدانی شریف کے اندر ہے ولم نجد لہو لہما تسمیم وائم تسمیم تسمیم سواد کے ساتھ <قصف> کہ ہم نے ان کے اندر مسم مسم فلانے کا مسمم ارادہ تسمی مہاراج تسمی یہ مسمم کا مصدر تصمیم ہے تسمی مہاراج پختہ ہے سمم رہے بس بات نہ الگ اور جو ہمارا امر تھا اس پر ثابت قدم رہنا یہ چیز اس میں نہیں تھی بابے آدم میں نہ پائی بلب نہ جتنے ہُوا ہم نے ان کے اندر زیادہ نہ پائی پختگی نہ پائی ہمارے ام عم پر امر پر قائم ہے تفسیر روح المعانی میں کہا تصمیم تسمی مرائی بسبا پھر امور انہوں نے بیضاوی سے آگے عبارت جتنی اضافہ دیا اگرچہ عبارت ان کی لے رہے ہیں لیکن کچھ اضافے کے ساتھ کہ صاحب تفسیر بیضاوی نے تو فرمایا تصمیم مرائی و سبا ثباتن الامر انہوں نے کر دیا تسمی مراجن الامور جس کا مطلب بنے گا کہ باب اعظم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کے اندر پختگی نہ پائی رائے کی پختگی نہ پائی ثابت قدم اور مضبوط رہنا اس کے اندر نہ پائے اور صاحب تفسیر بیضاوی نہیں تو یہاں پر آگے اور الفاظ بھی لکھے ارد لوکان و تسلوبن تقریر اللہ کا کان فیبا کے شر یہ وا حضرت عدم علیہ السلام اگر ان کے اندر عظیمت پختگی ہوتی اور تسقلق مضبوطی ہوتی تو شیطان ان کو نہ پھسلاتا اور ان کو دھوکہ دینے پر دینے کی طاقت نہ رکھتا کاجی بحرابی آگے فرماتے ہیں لیکن یہ لگتا ہے کہ شروع شروع میں تھا جبکہ ابھی انہوں نے تجربات نہیں کیے تھے زندگی میں اور کوڑا مٹھا چکھی سے شریاہ و حضرت سلے مولانا مفتی فضری احمد چشتی صاحب زندہ یہ دو چار بندے بیٹھے ہو ہیں پھر بھی دو چار بندے جو ہے نا ان کو بھی ذوق آ رہے ہیں سبحان اللہ میرے دوستوں, دوستوں, دوستوں یہ جو ہے نا <سس> آریاہ و شریاہ علامہ خفاجی رحم اللہ عنایت میں جو حاشیہ بیداری اس میں آپ فرماتے ہیں آرج اور شرج کی تفسیر میں آرج اور شرج کی تفسیر میں فرماتے ہیں शारजी तुम्हे को कहे और आरजी शहद को कहारजी तुम्हारा जानते कौड़ा होता और आरजी अलिफ के साथ शहद को कह कौड़ा मिठा चखने से पहले جیسے کہتے ہیں کوئی فلانا تجربے کار بندہ ہے میاں کوڑا میٹھا سب چکی پھرتا ہے یا یہ جی بھی کہتے ہیں تتی ٹھنڈی سب دیکھی سو اونچ نیچ سب دیکھی سو نشیب و فراغ دنیا میں سب دیکھے لے لو نہ زمانہ واقف ہے بھائی جہاں گشتہ بندہ ہے تجربے کار ہے کہتے ہیں نا اس طرح مطلب قاضی بیدا بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام تجربات کی زندگی سے نہیں گزرے تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غلام نجید الزما بات میں ادھر موڑ گیا ہوں جانا مجھے اور طرف چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں میں اس پھر واپس چلا جاؤں گا جنہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا ولا نجد الگ آزما موضوع کے اندر کہ اللہ فرما رہا ہم نے ان کے اندر پختہ ارادہ نہ پایا تو دیکھا وہ یہ چشتی اعظم علیہ السلام کی ہی کر رہا ہے اور آپ دیکھا کہ حضرت امام بیزاوی تفسیر بیزاوی والے کیا کر رہے ہیں اور پھر ان کے تمام شارخین ان کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں اور صاحب روحڑ مانی کیا لکھ رہے ہیں اور جلالین والے کیا لکھ رہے ہیں وہی ہضما لم جدل ہوا ہضما وہ لکھ رہے ہیں ہزمہ ہاضم کا معنی حزم لکھ رہے ہیں اللہ خیر وہ تو جہلتے ہیں انہیں اور پھر اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا یہاں چھوڑتا ہوں پہلے ولم نجد ہوا آزما جو ہے نا اس کی میں وضاحت کر کے تو ناسے یا کا معنی جو ہم نے تارا کا کیا ہے کہ چھوڑ گئے چھوڑ دیا اس کی وضاحت پوری کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ یعنی پیچھے پڑھ تو حضرت بات کو سمجھیے گا اب بلم نچت نہ ہوا چھوڑ دیا حضرت نے چھوڑ دیا بلند جی تو ہاضمہ ہم نے ہاضم ان کے اندر نہ پایا چاہے صبر کہ حفاظت کہو چاہے ہضم و احتیاط کہو کچھ کہو مطلب ایک ہی ہم نے ان کے اندر ہاضم صبر حفظ نہ پایا تصمیم راج نہ پائی کوئی مانا کرنا لیکن یہ کس لیے آگے آیا یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے آیا کہ جو پیچھے کہا نا سے یہ اس کے معنی کی وغیرہ سبحان اللہ اللہ کبیرہ کس طرح کہ پہلے اصل کسی کی طرف جانا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے جو چھوڑ دیا تھا اللہ کی اس امر کو نہل کو اور دانا وہ درخت کھا لیا اس کھانے کا سبب کیا تھا ایک ہے وہ لینا اور کھا لینا کھا لینا اور چھوڑ دینا اس کا سبب کیا تھا چھوڑ دینے کے سبب پر غور کرنا چاہیے سبحان ایک ہے نفسانی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دیا یہ نہیں نبی یہ ولی سے نہیں ہو سکتا نبی سے سبحان اللہ اللہ, اللہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فرمایا ہے کہ لا لاتربا ہاد شاہجرا اس درخت کے قریب نہیں جانے اس کے اندر آپ نے تاویل کی اجتہاد کیا کب کیا جس وقت کے ابلیس نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کہ میں تمہارا ہوں اللہ نے جو تمہیں روکا ہے نا اللہ نے جو تمہیں روکا ہے میں قسم کا کاسام ہوما ان لمین انداز سے تھی کسمدی اور تاکیدوں کے ساتھ کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ایک ہوں یہ نہیں کہا کہ خیر خاں ہوں خیر خواہوں میں سے ایک ہوں یعنی جتنے تمہارے خیر خواہ ہیں ان میں میں شامل ہوں اور پرانا خیر خواہ ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے دشمن میں خیر ہوں اور یہ بھی نہ سمجھو کہ آج خیر خواہ کر رہا ہوں خیر خواہ ہوں میں سے ہوں لہٰذا نت کرتا رہتا ہوں تمہاری سوچتا ہی خیر خواہ ہوں میں نے کبھی تمہارے خلاف نہیں سنا اس نے قسم لی اور کہا پروردگار نے جو تمہیں روکا ہے نا اس درخت کے قریب نت جاؤ تو اس وجہ سے منع کیا کہ, کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ رہ جاؤ لہذا اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یہاں پر تو کھا دی. حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم اس کی قسم کو دیکھ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم نے کسی کے منہ سے اللہ کی قسم سنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جھوٹی قسم اللہ کی نہیں کھا سکتا اللہ کی قسم اور جھوٹی جھوٹھی اللہ کا کوئی نام لے اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت اعظم علیہ السلام سے خود یہ بعید تھا کہ وہ جھوٹی قسم کھاتے اللہ کی جب ان سے بعید تھا تو جب شیطان سے سنا تو اس سے بھی بعید سمجھا سبحان اللہ کہتے ہیں نا آل مارو بندہ اپنے اوپر قیاس کرتا تو آپ انہوں نے فرمایا جب میں نہیں قسم کھا سکتا کون قسم کھائے گا اللہ کی جھوٹی قسم ہو سکتی انہوں نے جناب اس کی قسم پہ اعتماد کیا اور اللہ تعالی نے جو روکا تھا اس کے اندر آپ کی یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی مطلب جو ہے نا اس کے اندر غور شروع کیا کہ اس کا مانا مطلب, اس مطلب اس कि कि م... اللہ تبارہ کتاب کیا مقصد ہے کیوں فرمایا اس کے قریب مت جاؤ اب اس کے اندر غور کرنا شروع کر رہی یا تو آپ نے یہ مطلب نکالا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جاؤ بات کو سمجھ دو اس درخت کے اس درخت کے اشارہ ہے اس درخت کے ہاں نہیں درخت کے قریب نظارے تو اس کا مطلب ہے اسی درخت کی بات ہو رہی ہے اسی درخت کی بات ہو رہی ہے اس درخت کی جنس کی بات نہیں ہو رہی لہذا اسی سے نہیں اگر اسی کی قسم کا اسی کی قسم کا درخت ہے اس سے کھا لیتا ہیں دو بات آم کا درخت سامنے ہے اور میں کہتا ہوں قاری ری صاحب اس درخت کا پھل نہ کھانا اب ایک یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یار اسی درخت کا آم نہیں کھانا ہے کہ یار استاد روک رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی درخت کا پھل نہیں کھانا ان کا مطلب ہے آم نہیں کھانا اشارہ تو انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ اتفاق سے اتفاق سے سامنے سامنے یہی درخت ہے اس کا پھل آم ہے تو سامنے ہونے کی وجہ سے اشارہ کر دیا اگر سامنے نہ ہوتا مات تو کہہ دیتے بھائی بھار آم, آمنی خانو سامنے اتفاق تو اتفاق سے اشارہ ہو گیا مقصود یہ یو مقصود ہے سمجھو ہاں ہاں یہ ایک معنی یہ سمجھ سکتے ہیں مقصود ہے آم خانا آم سے لوگ آ جانا اب یہ دونوں معنی احتمال ہیں سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فقط اسی کے آم روکے جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس جنس کے آم روکے جا رہے ہیں جہاں پر بھی آم ہوگا میں نے نہیں کھانا یہ روکنا ہے حضرت اعظم علیہ السلام نے پہلا مانے سمجھا اللہ سبحان اللہ یہ سمجھا کہ اللہ جو فرما رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جانا تو انہوں نے کہ اسی کا پھل نہیں کرنا حالانکہ مقصود کیا تھا تھیں, اس جنس کا یا کسی وجہ سے کہتے ہیں نا گندم دانا نہیں کھانا گندم دانے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ گندم دانا جو اس ڈنڈی پہ لگا ہوا ہے یہ نہیں کھانا دوسرا کھا لینا اللہ یا تو انہوں نے یہ تعبیل اور یہ مطلب نکالا یا اس طرح کی تعویل اور مطلب نکالا کہ اللہ پاک نے جو منع کیا نا تو حرام کرنا مقصود نہیں محض تنظیم مقصود ہے جس کو کہتے ہیں کراہتے تنظیم کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں خلاف اولا ہے اب یہ دو تعویلیں مفض ہیں یہ حضرت کے ذہن سے یا یہ تو انہوں نے جو راوٹ تھی اللہ کی کیس کے قریب نے جانا انہوں نے اس نہاز شریف کے مطلب جو ہے جس کو تعبیل کر مطلب جو تھے وہ نکالے اور یہ کیوں نکالے ابلیس کی قسم دینے اعتماد اب ابلیس کی قسم پر اعتماد نے یہ مطلب اور تابل بنوائی تو مطلب اور تعبیل کی وجہ سے جب کسی کے امر کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ اشتہادی چھوڑنا ہوتا ہے نفسانی چھوڑنا نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ اکبر نفسانی یہ ہے کہ باسم پر چاش ہے بڑا چھاڈے لوگ چاہیے آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کیا بات? سبحان اللہ اب ان کا ولم مجلو آسما ہم نے پختگی اور عزم نہ پایا اور چھوڑ دیا انہوں نے سے یا چھوڑ گئے اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہ پائی چھوڑ گئے یعنی ہمارے نل کو ہمارے حکم کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہ پائی کیا مطلب کہ تاویلوں بغیر مطلب ادھر ادھر کے نکالنے کے بغیر شیطان کی بات پر اعتماد کیے بغیر میرے حکم پر ڈٹ جانا یہ ان میں نہیں پایا ہم نے جس کی وجہ ہے جس کا مطلب اب نکلے گا کہ چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے امر کو تعویل سنے. یہ آزم یہ عزم نہ ہونے کا مطلب سبحان اللہ آپ قربان جائیں ہمارے صاحب اکرام تابین تبہ تابین ان کی باریک بھی نہیں بہت ہے تو انہیں کی اصل تفسیر انہیں کی بات نہیں اللہ <coughs> چیز نے جب مطالعہ کیا چالیس تفصیلوں کا جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ ہے اب مانا ہوگا فلاسے یا ترجمہ جب ہم کریں گے قرآن کا فلاسے یا وہ چھوڑ گئے ولم نجید لہو آزم چھوڑ گئے ہماری نحل کو ولم نجید لہو آزما ہم نے بغیر تعبیل کے ہم بغیر تعویر کے ہماری نہج پر عمل کرنا جو ہے تعویر کے ساتھ تو عمل ہو گیا لیکن تعویر کے بغیر عمل کرنے والی پختگی ہم نے ان میں نہ پائی اس سے پتہ چلتا ہے توجہ کہ جو ظاہری معنی ہوتے ہیں جب ان سے پھیرنے والا کوئی دلیل قطع کوئی صارف قطعی نہ ہو انہی پر رہنا یہ افضل ہے سلحان اللہ سلحان اللہ اور اسی سے پتہ چلا کہ مسائل صفات میں جو صلف صالحین کا مذہب تفویض ہے وہ کتنا افضل ہے ہمارے مہر علی بھی فرماتی ہیں فرمایا اللہ پاک کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں اور ان کے اندر معنی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتا تو فرمایا چاہے نہیں آتا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جو مراد لیا ہے وہ برحق ہے ہم اس میں تعویل کی طرف نہیں جانتے تعویل سبحان کی طرف نہ جانا یہ افضل ہے لیکن تعویل کی, کی طرف چلا جانا یہ باب اعظم علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہے لہذا اگر کوئی تعبیل کی طرف جاتا ہے تو وہ حضرت آدم کے پیچھے چلتا ہے اور اگر کوئی تعبیر کی طرف نہیں جاتا تو محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ رسول اللہ, رسول اللہ زندہ <آسفر> باد مفتی فضل احمد زندہ, زندہ <آسفر> <بار> سبحان اللہ کریمہ <سمجھا> <جل سلام> <شانو سالت صوم> میں ناچیز نے جو موقف محفوظ کیا ہے وہ یہ سبحان اللہ ناسیا بھول نہیں ہے ناسیا کمانا چھوڑنا ہے ولم نجد لہو آزما کا مطلب پختگی عزم نہ پانا یعنی تعویل تاویل کے بغیر ظاہر پر عمل کرنا یہ پختگی نہیں ہے یہ پختگی ان میں نہیں اللہ کاویل کے ساتھ انہوں نے عمل کیا عمل کرنا چاہیے تھا بلا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان, سبحان اللہ اور جو مستحد ہوتا ہے سمجھو سبحان اللہ, حسنا> حسنا سبحان اللہ, اللہ جو مستحد ہوتا ہے اس پر لانٹار نہیں کی جاتی اس پر لانٹا نہیں کی جاتی اس کو بلا نہیں کہا جاتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ حجاللہ شاہوں نے فرما آسا فاس آدم رب بہو فاغوا کا کیا مطلب ہوگا اللہ تو فرما رہا ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی فو پاستا آدم رب بہ بہ یہ کیوں ہوا اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ بھائی یہاں پر ماسیت ہی نہیں ہے ماسیت دو قسم یعنی نافرمانی دو تو ایک ہے نفسانی ایک ہے اجتہاری نفسانی نافرمانی جو ہوتی ہے وہ حقیقی نافرمانی ہوتی ہے اور جو اجتہادی ہوتی ہے اس کو سورتن لفظوں میں معصیت کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے اس کو ماسیت سوری کہ اللہ مسال وغیرہ نے لکھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تعویل کے ساتھ انہوں نے ہماری نہل پر پورا عمل نہ کیا تو تعویل کے ساتھ چھوڑنا اگرچہ اشتہاد ہے لیکن بظاہر تو چھوڑ رہے ہیں نا تو جب چھوڑ رہے ہیں تو ظاہر کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا ظاہر چھوڑنے کی وجہ سے حقیقت میں تو وہ تعبیل کے ساتھ عمل ہے اشتہار کے ساتھ عمل ہے لیکن کیونکہ ظاہر چھوڑ رہے تھے تو اللہ نے ظاہر چھوڑنے کی وجہ سے معصیت ظاہری کہہ دیا تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے نہیں غوا کا مطلب ہے کہ جو ان کا مقصد تھا ہمیشہ رہنے کے لیے کھانا یا فرشتے بن جائیں وہ پورا نہ ہو سکا تو اپنے مقصد پورے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ مطلب ہے گواہ کا یہ تعبیت سبحان اللہ سبحان اللہ اور جی یہ نہیں کہ اللہ کے راستے سے بانٹک گیا نبی راستے نبی تو بھٹکوں کو راستے پر لگانے والا ہے راستے سے سکتا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو کہا تھا نا ہمیشہ رہنا ہے تو کھاؤ فرشتہ بننا ہے تو کھا لو اس جنت میں ہمیشہ رہو گے تو ہمیشہ رہنے کا مقصد سامنے رکھ کے انہوں نے کھایا اور جب کھا لیا تو الٹا جنت سے نکل باہر جانا پڑا تو اللہ نے فرمایا جو ان کا مقصد تھا پورا نہ ہو سکا فاغاو اپنے مقصد سے بھٹک گئے اللہ سبحان, اللہ سبحان, اللہ سبحان, اللہ سبحان اللہ کے راستے سے نہیں جو ان کا ارادہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا تو اپنے مقصد سے بھٹک گئے اللہ, اللہ اکبر اب آشا آدم اور ابا سبحان اللہ آدم اللہ نے اپنے رب کی نافرمانی کی یعنی تعویل کے ساتھ تو چلے بغیر تعویل کے چلتے نا اللہ وہ نہیں کر سکے بھگوا یہ کر بھی لیا با جو کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن یہ ظاہری جو معصیت ان سے ہو گئی اب کیونکہ ان کا مقام تھا بلند یعنی پھر سوال پیدا ہوتا کہ اتحادی خطا پر تو پکڑ نہیں اتنے نیچے کو اتارنے دیں کہتے ہیں ہا صنعت البرار سیاد ایک مقرب ہوتا ہے ایک مقرب ہوتے ہیں تو نیک ہوتے ہیں نیکوں سے اوپر مقرب ہوتے ہیں بہت ہی قریبی بندہ بہت ہی قریبی آدمی اگر کوئی ایسا ویسا کام کرے کہ دور والے کریں نا تو بندے کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا وہ قریب والا کرے تو برا لگتا ہے تو کہتے ہیں صنعت البرار سیاد المقربین وہ مقرب تھے جب مقرب تھے تو ان سے اتنا بھی تعویل کے ساتھ جو ادھر ادھر ہونا پایا گیا نا ہے تو اللہ پاک کو یہ جی بھی پسند نہ آیا تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا نیچے ادھر سمجھ تباہ ہو سم مجتبا کیوں فرمایا سمجھا سما ہے نال نہیں سما تو متراکی کے لیے آتا ہے دو سو سال روتے رہے اللہ اکبر سبحان اللہ اب رونے کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کو چنا تو جو پہلے مقام تھا قرب اس سے بھی کہیں اوپر لے سبحان اللہ اللہ اکبر اکبرا سبحان اللہ سورت نافرمانی ختم یعنی مقصد ہے کہ سمجھ تو کا مطلب یہی ہے کہ سورت نافرمانی نے وہ حسنت البرار سیاحت المقربین کی وجہ سے جو بوجھ پیدا کر دیا وہ دور ہو گیا پھر قرب مل گیا پھر قرب ملا تو پہلے سے بھی زیادہ مل گیا سبحان اللہ تو مجتبہ ہو ربو, حو ربو حو اللہ خطاب علیہ و اب ہدایت دے دیں اس پر توبہ رجوع فرمایا اللہ اور ان کو ہدایت دی کس بات کی ہدایت دی کہ ہمیشہ رہنے کا جنت میں یہ طریقہ نہ تھا جو ابلیس نے تمہیں بتایا تھا اب میں بتاتا ہوں میری طرف سے جو رابری ہدایت آ رہی ہے اس کے مطابق تم چلو اب جنت میں جب جاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہی رہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اسی وجہ سے فرمائے کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا یہ تمہارے لیے خالی نہیں ہے آدم جو بھی تمہاری اولاد میں سے میری ہدایت آنے والی کی اتباع کرے گا ابلیس کی اور ابلیس کی نسل جو یورپ والے ہیں ان کی قسموں پر نہیں جائے گا جو میری اتباع کرے گا میری ہدایت کی میرے دین کی تو اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ کبھی بدبخت نہیں آئے گا وہ بھی ہمیشہ اللہ یا تک کریمہ کا معنی مطلب تو ہو گیا واضح کہ نہ ہوا ہم مسئلہ رہتا ہے کہ کلام مفصرین یہ مجھے چھیڑنا پڑ رہا ہے محض ان قبیصوں اور جہلوں کی وجہ سے جنہوں نے ناصیف کو سیدنا آدم کا گستاخ لگایا اور حقیقتوں میں گستاخ ہوا ہے بے شک, بے, شک شک شک شک بے شک خالی آدم علیہ السلام کی گستاخ نہیں ہے وہ وہ کم وقت تیس کے لگ بھگ مفسرین کے گستاخ بنے لاکھ کو حضرت آدم کا گستاخ اور کافر قرار دے دیا سمجھو تیس کے لگ بھگ یہاں پر پہلے نمبر پر میں یہ وضاحت کروں گا کہ وہ مفسرین کا میں نے کہا تھا کہ کلام ایسا کوئی ہے کہ اس کی تنقید کی اور تہذیب کی ضرورت ہے ان سے ایسے کلام ہوا ہے جس کو ہم بے ادبی اور غباغت شان رسالت اور شان عدم قرار دے سکتے ہیں اور ہیں بھی جلیل اور قدر لوگ لیکن ہم گستاخی نہیں کہہ سکتے پہلے گستاخی اور بے ادبی میں فرق کو سمجھو گستاخی ہوتی ہے الفاظ اچھے पार, نہ ہوں اور نیت بھی گندی ہو پھر گستاخی ہوتی اگر الفاظ اچھے نہ ہوں لیکن نیت اچھی ہو یا لا مل تو بے ادبی کہہ سکتے گستاخی گستاخی ہمیشہ بدنیتی کے ساتھ ہوتی ہے سمجھنی بات اللہ یہ خود موضوع ہے کئی مقامات فرچ کو بیان کیا ہے اس موقع پر اتنی ہی کافی ہے اگر کوئی مجھ سے اس پر دلیل مانگے بڑی دلیلیں ہیں ایک بخاری مسلم کی پیش کر دیتا ہوں چلو موضوع تمام ہو جائے جائیں گے بخاری مسلم کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سادقار تقسیم مال تقسیم کرایا تقس... تقس... کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا انصار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کچھ قریشیوں کو زیادہ دے دیا اور کچھ قریشیوں کو زیادہ دیا اور انصار تقس... تقس... تقس... میں سے کچھ کو کم دیا اب جو انصاری تھے نا ان کے نوجوان چند بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ باک بخشے رسول کو یہ انصاف نہیں ہے اللہ رسول کو بخش دے تلواریں ہماری خون برسائیں اور مال دیتے ہوئے دوسرے زیادہ لے جائیں یہ وہ کہنے اب یہ الفاظ ایسے ہیں خود سمجھتے ہو کہ شان رسالف کے ہاتھ میں کیا بنتے ہیں یہ الفاظ ناجوہ ہے یا کہ ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی ان کے منہ سے جہالت اور لاعلیمی کی وجہ سے نوجوان تھے نو عمر تھے نئے نئے اسلام میں آئے تھے نئے نئے. ان کے مور سے نکلی تو بات بات میں شرمندہ ہوئے اور توبہ کی جس سے بید بھی ہو جائے گا نہ ہو وہ ہمیشہ توبہ کی طرف آتا ہے اور جو گستاف ہوتا ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آتا سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جانا کہ ایسے ایسے بات لڑکوں نے بات کی ہے آپ نے ایک کمر ایک جگہ بھرنا مخصوص حویلی میں انصار کو بلا لیا اور فرمایا گی. کیا میں نے سنا تم سے ان کے فقہا اور سمجھدار جو تھے نا بزرگ لوگ وہ فرمانے حلو ہمارے ہم نے فقہ میں سے تو کسی نے یہ بات نہیں کہی یہ بچے ہیں منہ سے نکل گئی ہے آپ اسلح اسلام سمجھ گئے سمجھتے تو پہلے ہی تھے سبحان, سبحان, سبحان, سبحان اللہ, سبحان اللہ یعنی ان کی بات سن کر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور سمجھ گئے گی یہ ان کی معذرت صحیح ہے صحیح ہے معذرت آپ نے فرمایا انصار میں میں کسی کو بال زیادہ دیتا ہوں اس وجہ سے اس کے دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تاکہ تگڑا ہو جائے اور میں تمہیں مال اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ دوسرے جن کو مال دیا وہ مال لے جائیں گے اور تم خود رسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاؤ گے بتاؤ تمہارا سودا منافع کا آئے گا کاٹے اللہ یارس اب بات کو سمجھنا ذلخ ویسرا اسی طرح کا واقعہ اس کا ہے وہ خارجیوں کا بڑا باپ ہوتا ہے آپ علیہ اللہ تقسیم فرما رہے ہیں ماں وہ کہتا ہے اے دلیا محمد محمد ادب کا دو صحابہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ ان کو تلوار مارتے ہیں حضرت عمر و حضرت خالد یا رسول اللہ گستاخی کی قلن. ادھر دو میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. اللہ اللہ ادھر حضور نے فرمایا آیا، آیا، آیا. اگر میں ادر نہیں کروں گا تو کون کرے گا آیا، آیا اور حضور نے ان کو بٹھا دیا فرمایا ان کی نسل سے یعنی ان کی روحانی نسل ان کی سوچ والی کیا بتاتا ہوں گے اور دجال کے ساتھ اللہ ان کے متعلق یہ نہیں فرمایا کیوں بات آ گئی نیت کی یہی وجہ ہے کہ غلط قویسرا نے توبہ نہیں کیا رجوع نہیں لایا وہ رجوڑ کی نیت خالص تھی اس خبیص کی نیت گدی تھی یہ اتنا مثال کافی ہے نذیر اس مسئلے پر ایسے نا شد سان اللہ اب جی دیکھو میں نے تفسیر تبری سے شروع کرنا ہے تفسیر تبری کے اندر عبارت ہے تفسیر تبری کے اندر عبادت ہے محمد نسرفی حادآ امر خالف امری و یترتی خلاف عمری فقدی کا اگر رائے کر دیں اے محمد یہ لوگ تیرے زمانے کے جو کفار ہیں ہمارے آہت کو دائر کر رہے ہیں ہمارے امر کی مخالفت کر رہے ہیں ہماری طاعت کو چھوڑ رہے ہیں دشمن ابلیس کی تباہ کر رہے ہیں دشمن ابلیس کی تباہ کر رہے ہیں میرے امر کی مخالفت میں اس کی تعداد کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے ان کے باپ آدم نے بھی یہ کیا ہے حضرت امام تبری ابن جریر تبری محدث ہیں مجتہد مطلق ہیں صاحب مذہب تھے چوتھی صدی تک ان کا مذہب چلتا رہا جیسے حنفی مذہب چلتا ہے مالکی پیشافی مذہب چلتا ہے چار صدی کے آخر تک ان کا مذہب چلتا رہا انہیں یہ بات کہہ دی اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی مضمون صرف انہوں نے نہیں لکھا اس مضمون پر اتفاق کن کے لوگوں کا ہے وہ میں بتاتا ہوں سمجھ آئیے کہ دستہ کدھر گیا ان کا یہ دیکھیں جی آپ دوسرے اماموں کا منتخب امام ابن جرید تبری پہلے نمبر پر ان کی وفات تین سو دس ہجڑی ہے دوسرے نمبر پر امام ابو اسحاق احمد فال ان کی وفات چار سو ستائیس ہجڑی ہے امام تیسرے نمبر پر امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی امام واحدی کی تفسیر واحدی مشہور ہے چار سو اور اٹسٹھ سفر چار سو اٹسٹھ میں ان کی وفات ہے امام ابو القاسم کشہری داتا علی ہجویری کے پیر سبحان اللہ شیخ امام ابو القشری نے اپنی تفسیر میں زبخشری مشہور محتاط پھر اس کے شراخ امام تفتر دانی ہے امام تیبی ہیں فتوح الغیب جو لکھی ہے امام ابن المنیر ہیں التشاف جو لکھیے سکونی کے علاوہ امام سکونی کے علاوہ انہوں نے رد کیا زبر کا باقی حضرات ارتفا کرنا اگلا نمبر امام محیو سمنا حسین بن مسعود باغی پانچ سو سولہ میں وفاد ان کی تفسیر بغیر میں بغال اب التری امام فخر الدین رازی تفصیر کبیر امام قاضی عبداللہ بن عمر بیزاوی تفسیر بیزاوی جس کو کہتے ہیں اس کے تمام ان کے نے متفق امام اب البارکات حافظ الدین عبد اللہ ناصفی جن کو امام ناصفی کہتے ہیں جنہوں نے کنز الفاظ لکھی ہے ان کی تفسیر ہے مدارک التری اس پہ حاشیہ ہے شرح ہے شیخ عبدالحق ہندی کی علی قلعے کے نام سے بالار مل رہی ہے میرے پاس بڑی جی علی کلیئر وہ بھی متفق ہے امام برہان الدین ابراہیم بیکانی حافظ ابن بنا جرسکرانی کے شاگرد آٹھ سو پچاسی میں ہوا <تصفح> امام قاضی مجیر الدین غلمی مقدسی حنبلی نو سو اٹھائیس میں ہوئی امام نظام الدین حسن بن محمد کنگری نیشہ پوری جن کی تفسیر نیشہ پوری مشہور ہے امام محمد بن احمد خطیب شربینی مصری نو سو ستہتر میں ان کی تفصیر شرمی ہوگی امام عمر بن علی بن عادل دمشقی بھی تفسیر بن عادل مشہور ہے آٹھ سو میں ان وفات ہے امام ابو سعود ابو سعود احمادی حنفی نو سو بیاسی کے اندر ان کی وفات ہے تفسیر ابو سعود مشہور ہے ملا علی کال احما اللہ مشہور زمانہ امام جلال الدین سید امام جلال الدین محلی تفسیر جلال ان شراح شاہ ان کے شاہ بھی امام اسماعیل حقی تفسیر تفصیل وحل بیان بہ قاضی صلاء اللہ پانی پتی رام تفصیل مظہر یہ تمام مذہب اس مضمون مضمون کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جی یعنی نظیر اور مثال پیش کی گئی کہ شیطان کی اطاعت کرنا اور یہ بات مان لینا وغیرہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آدم سے بھی ایسا ہوا مضمون تبری سے شروع ہوا اور سارے لکھتے چلے ہوئے اب بات کو سمجھنا میں نے اپنے یہ پہلے بتا دوں کہ یہ تمام ان لوگوں سے بے ادبی ہو گئی ہے بابے آدم علیہ اسلام کی بات چاہے بڑے لکھا والے بے ادبی ہو گئی گستاخی نہیں کیونکہ نیت ان کی اچھی ہے اب بے ادبی ہو گئی کیا ہو گئی ارے یار چشتی تو ہی کہہ بے ادبی ہے اتنے بڑے لوگ نہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جس نے میرے اوپر اعتراض کیا اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا ان مسلو کو کیا ہے بات اب تفسیر محدر کی طرح ہوئے ہاتھ ایک یہ و وجیز کی طرف کی ہے سب سے پہلے اس کو جو بے ادبی خراب دینے والے ہیں نا مغرب کے علاقے کو بہت بڑے امام مالکی مذہب کے امام ابن عطیہ انترش کے رہنے والے ہیں ان کی وفات ہے پانچ سو چھیالیس میں یہ چھٹی سدی تھی جو کے زمانے کے لگتے ہیں قاضی. عبد الحق ابن عطیہ اندروس تفصیل کیا المحر عجیز اس کے اندر آپ فرماتے ہیں المانا وی عردیہ محمد وا القافہ خالف رسول صاحب فقیدہ ماننا فعال کا بولنا وہاں طبل تھا یہ تعبل تفصیل کا ہی تھا وزال کا سمجھ رہے یہ تفصیل کوئی چیز نہیں حضرت آدم علیہ السلام مثال بنے ان کو کی کہ جو منکرین حضرت آدم علیہ السلام ان کی مثال بنے اور یہ کہا جائے کہ یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے بھی کیا یہ غلط ہے ہیں آدم ان تعویل ہے بے تعویل آدم علیہ السلام نے جو معصیت کی وہ تعویل کے ساتھ ہے بغیر میں تعویل کی وضاحت کر چکی ہوں میں نے آپ کو میں چالیس تفسیروں کا مطالعہ کیا غلط کو غلط صحیح کو صحیح کر کے اندر سے چھان بین کر کے جو مکھن تھا وہ میں نے آپ کو بھیج دیا کرتا ان آساد تعویر ان کے ساتھ ففی حاضہ غبادتوں آیا پر غد ہے غد کا معنیٰ تنقید شان ہے غد یادود غضادتا غضادتا غضادتا غضادتا صاحب خاموس نے لکھا ناقص ناقاص من قدر سے شان ہے حضرت قدرت عدم الاسلام کی ترقی شان ہے اور واقع ہے سب بندے سمجھتے ہیں کون کہتا ہے یار کہاں نہیں وہ اتنی تب و کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کفار سرکشی کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر یہ کفر کرتے ہیں وہ کفر تو نہیں کر رہے معاشرہ ان کی تشریح مثال کا کیا مطلب ہوا انہوں نے کہا اس میں بےعدبی ہے بات کو سمجھ لیکن پھر بھی انہوں نے عبادت کہا ترقی شان ہے تعویل تفسیر جو ہے حضرات کی اس کو ضعیف کہہ دیا ٹھیک ہے گستاخی نہیں کرار دیا گستاخی نہیں کہ گستاخی کیوں نہیں کہنا ان سب ہر جاتے مشتحد ہیں ان کی نیت آتی قرآن کی خدمت ہے بے عالم اسلام کی تعظیم ہے خدمت ہے تو ان سے اگر کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو سمجھو اسی طرح ہے جس طرح کے وہ انصار صحابہ کے نوجوانوں سے نکل گئے ہیں سبحان اللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں سلمان اسی سے پتہ چلا سلا, سلا, سلا, سلا, سلا, سلا, سلا. کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کتاب سے بات پڑھی اور پیش کر دی وہ صحیح ہو وہ کتاب والے نے لکھا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کتاب والے سے غلطی ہو گئی اسی وجہ سے کہتے ہیں علم کے اندر وہ دخل دے کہ جو اتنا صلاحیت رکھتا ہو کہ غلط صحیح میں تمیز کر سکتا اگر نہیں کر سکتا تو وہ علم میں مداخلت مت کرے مجرم بن جائے گا تقسم اللہ تب بھی سمجھ آئی کہ نہیں اب اس کے ساتھ میں وضاحت کروں کہ میں نے جب مسئلہ یزید کو پیش کیا تھا تو لم نجد میں وہ آزما کا کر کر کس طرح آیا وہ میں بتاتا سبحان سبحان اللہ. اللہ میں نے کہا بھائی کیونکہ میرا یہ موقف ہے اور انشاءاللہ شاء اسی موقف پر مروں گا کہ یزید کہ جو جرم ہیں وہ گنا ہے وہ اس کے اپنے دور خلافت کے ہیں جب حضرت سیدنا معاویہ پاک نے اس کو ولی عہد اور اپنا نائب مقرر کیا ولی مقرر کیا اس وقت یزید کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا نہ چھپا ہوا <سلام> یعنی چھپا ہوا ایسا کہ جو حضرت معاویہ سے چھپاؤ <سلام> نہ ایسا کہ جو حضرت سے چھپاؤ اور دوسروں کو معلوم ہو نہ اس طرح کا <سلام> اور نہ اس طرح کا کہ حضرت معاویہ کو بھی معلوم ہو کسی <سلام> طرح کا ایسا گنا نہیں ہو یہ <سلام> میرا موقف <سلام> ہے اور یہی موقف یہی موقف اس وقت کے صحابہ کا بھی ہے اور اہل کا بھی یہ میں نے اس کی پھر میں نے وہاں پر وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ حضرت امام حسن یا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی وجہ آپس میں بتاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جیسے محاد اصل ہُو عزم بلا مروبا اس کے لیے عزم اور مربت پیدا نہیں ہوئی تو میں نے کہا بھائی امام حسین یہ نہیں فرما رہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ نہیں فرما رہے کہ ہم اس وجہ سے بیعت نہیں کرتے کہ یہ شرابی ضامی ہے وہ کہتے ہیں اس میں آزم و مرت نہیں ہے تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ آزم و مرمت کا نہ ہونا وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں میں نے کہا لازم آتا یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جب اس میں آزم و مرمت نہیں تو پھر بنا ہو گیا پھر شراب ہوگی پھر سب کچھ ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے کیوں یہ اس کو مستلزم میں نے کہا نہیں ہے جس طرح کے میں نے کہا حضرت آزم علیہ اسلام کے متعلق قرآن فرما واللم نجد لہو ازما ہم نے اس میں آزم نہ پایا وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب آزما اللہ نے نہ پایا تو حضرت آدم علیہ اسلام نے گناہ ہی کئے غلط ہے یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کے وہاں پر آزم کا نہ ہونا گناہ کو مستلزم نہیں یہاں پر بھی آزم کا نہ ہونا گناہ کو مستلزم نہیں ہو سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناگار ہے لہذا گناہ اس سے گنا جن لفظوں سے گنا ثابت نہیں ہو سکتا یہ جیتتا یہ میں کیا اور یہ میرا موقف ہے یہ یزید کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے کو میں جھوٹ یا جس طرح کے ان بدبختوں بختوں نے کہا کچھ وہ جدید کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو یہ کہہ رہا ہے سنو یزید کو بے جزید کو بیعب... بھی جزید بھی زید... زید... م... آ, اپنا جدید کا وہ انہوں نے کہا جدید کا عیب چھپانے کے لیے چھپانا کہ آدمی کا بچہ میرا تو موقف ہے میں موقف, موقف, موقف, موقف ہے میرا میں اس پر قائم ہوں یزید اس وقت برا نہیں تھا بعد میں ہوا ہے میرے موقف ہے اس پر میں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کی امام عالی مقام نے کہا بحادم بلا بر ہوا اس سے اس سے یزید کے بنا شراب کا ثبوت نہیں ملتا کیوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ہوا اس سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے کیوں کہ آزم و مربت اس میں قرآن فرما رہا ہے نہیں بھائی وہاں پر پختگی کا لفظ میں نے بتایا اب ان جاہلوں نے ہم کو پت باتروں نے پتا کیا آدم علیہ السلام کا گستاخ بن گیا یزید قائد چھپانے کے لیے آدم علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے اب اس کا ان کا میں نے جواب دینے کے لیے تیس کے لگ بھگ یہ تفصیلیں اکٹھی کی, کی؟ میں نے تو وہ لفظ کہے تک نہیں میں نے تو وہ لفظ کہے تک نہیں میں نے ادھر دیکھو بات کو سمجھنا ادھر دیکھو میں نے یہ کہا کہ ایب جزید کا گناہ ثابت اس ان لفظوں سے نہیں ہوتا جس طرح کہ لب نجد لہو آزما کے لفظوں سے حضرت آدم کا گناہ ثابت نہیں ہوتا وہاں پر تو گناہ ثابت نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں نہ ادھر نہ ادھر بات نہیں سمجھے وہ کے بچے یہ تیس کے قریب مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ ذرا دو تسلیم کو کہا جا رہا ہے رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے کہ اے محبوب اگر یہ تیرے زمانے کے کافر ابلیس کی مان گئے ہیں ہاتھ توڑ گئے ہیں فلان کر گئے ہیں فلان کر گئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے آدم نے بھی ایسا کیا وہ بغیر کچھ تو شرم کر کچھ تو شرم کر میں نے نہ ادھر گناہ نہ ادھر گناہ کی نفی کے لیے میں نے کہا اور ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے کہ یہ نافرمانی ابلیس کی اتاد کیا کیا لفظ بولے ہوئے ہیں تفسیر تبری میں اور پھر اسی مضمون کو آگے چلایا ہوا ہے ہیں جی اسی مضمون کے ساتھ تیس کے قریب مفسرین جو ہے وہ متفق ہو رہے ہیں اس میں تو یہ جی ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں جی یہ اطاعت کی ہے یہ جی کفر کیا یہ جی فلان کیا کوئی بڑی بات نہیں یہ نقل عہد اور عزم کا نہ ہونا اور فلا یہ تو آدم علیہ السلام میں بھی پایا گیا تھا تو بتاؤ یہ گستاخی بنتی ہے کہ وہ گستاخی بنتی ہے اگر تم بناتے ہو گستاخی تو اسی وجہ سے پہلے ایسا کرو ان تیس کے لگ بھگ مفسرین کو تم نے کافر کہہ ڈالا تم نے گستاخ سیدنا آدم کہہ ڈالا اب کیا بنے گا چلے تو تم مجھے گستاخ ثابت کرنے کے لیے اور کباڑا تمہارا ہو گیا اتنے مفسرین جو ہے جب اتنے مفسرین تمہارے ہاتھ سے چلے گا تمہارے ہاتھ میں چھنکنا رہے گا تمہارے جہلانہ فتوے کے مطابق وہ سارے کافر اور گستاخ آدم بن گئے حسد ایسے ہی کرتا ہے حسد ایسے ہی پتے کی مت مارتے آپ میری بات کو سمجھے کہ نہیں سنان اللہ میں ان جہن کو اتنے پتا نہیں ہے او بے وقوف او بے وقوف اللہ سبان اللہ ادھر دیکھو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کوئی اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے بھی ہم نبیوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں اللہ پتا نہیں کتنے کتنے مسائل میں امبیا کی مثال کی جاتی ہیں ارے بھائی مسئلہ یہی بات گناہوں سے اولیا محفوظ ہوتے ہیں ارے بھائی گناہوں سے اولیاء اولیا جس طرح کے نبی معصوم ہوں اس طرح ولی محفوظ ہوتے نے کہنے اگر اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ سرزد نہ ہونا ان سے بھی ہوتا ہے ان سے بھی لیکن وہاں عصمت ہے یہاں حفاظت ہے لیکن تشبی کس میں ہے گناہ نہ ہونے میں سے اللہ! اگر کوئی یہ سمجھے کہ غیر نبی کو نبی کے ساتھ کسی طرح بھی تشبی نہیں دے سکتے وہ جاہل ہے اللہ! وہ تشبی نہیں دے سکتے جس میں تددیش ہو اور جب نفی کی جائے بات کو سمجھنا کہ فلا یہ لفظ گناہ کو مستلزم نہیں جس طرح کہ وہ لفظ گنا کو مستلزم نہیں کو پاگل کا بچہ ہوگا جو اس تشبی کو گنا کا ہے اس تشبی کو مستخی کا ہے ارے بھائی میں تو نفی میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ گنا کو مستلزم نہیں یہی کہو گے نقل عہد کہہ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے آزم کا نہ ہونا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ یہ ادھر ادھر دونوں طرف یہ سابت کر رہے ہیں میں دونوں طرف بے گنا کا سبوت کہہ رہا ہوں ان کو امام کہتے ہو اور مجھے گستاخ آدم کہ موتو یہ اسی طرح کی بات ہے اور سنو عجیب بات میں نے اگر ان کا اعتراض ہو کہ یہ, یہ کہہ رہا ہے پختگی نہیں تھی حضرت آدم اس کی وضاحت میں نے کر دی اور ساتھ پھر بھی پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں تمبیحم کہ تفصیل بیزابین میں وہی لفظ ہیں جو میرے منہ سے نکلے روحل مان ہی اس کی, کی ممدوح تفسیر ہے وہ جزید کے مسئلے میں اسی کے حوالے دیتا ہے اب اسی کو کافر کہہ گیا اور میں پوچھتا ہوں کافر بھی کہہ گیا حوالے بھی دے رہے ہو کہہ رہے ہیں وہ یہی کچھ لکھ رہے ہیں جو میرے منہ سے نکل رہا ہے سب تھکا دم الامور تو معلوم ہوا، نہ میری تشبیح میں گستاخی ہو سکتی ہے نہ میرے معنی اور مطلب میں ہو سکتی ہے یہ تمہارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں اور الحمد جو آیت کے متعلق تفسیر کا مسئلہ ہے معنی کا مطلب کا مسئلہ ہے وہ ہم نے ایسا واضح کر دیا ان شاء اللہ العزیز اگر یہی مفسرین ہوتے تو ایمان سے کہتا ہوں میری پیٹھ کے پر تھپکی مار کر فرماتے بچے کمل کرتے ہیں مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب میری شروع سے عادت رہی ہے کوئی مسئلہ ایسا ویسا نہ پیش ہوتا ہے اعتراض کرتا ہے تو ناچیز موضوع میں جواب دے اللہ اور ان کی عادت ہے وہ نہ اگلی بات نہ پچھلی بات کاٹ وٹ کر کے تو جہلا نہ بات ایسے بغیر دلیل کے بڑے یہ بھی ایسے یہ ایسے ہی وہ ایسی یہ ویسی ہے یہ ویسی ہے یہ کیا ہوا یہ ویسی ویسی کا بچہ کیا ہوتا ہے ایک ہی مسئلے کو ایسا چباؤ دنیا پر حقیقت ہو جائے نے چبا دیا چالیس تفسیروں کا سامنے رکھ کے یہ موضوع نے پیش کیا ہے باب آدم کی بول کا مسئلہ آج کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ باب آدم عادل اسلام چیتا نہیں رہا ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے وہ شروع میں کرنی چاہیے تھی ایک شیخ ہیں عبد الرحمان بن زید بن اسلام روایت حدیث میں ضعیف ہے اور تفصیل کے اندر ان کے سوال آتے ہیں انہوں نے ناسیا کا معنی جو کیا وہ تبری کے اندر ہے اس معنی سے اگر کسی مفسر نے یہ سمجھا کہ نسان مامانا بھول ہے نہ رہنا غلط جی ہے قال <سؤال> ابن زيد ولا قل اهدنا الى عدم من قبل فنسي ولما جد له اعظم قال قال له يا ادم ان هذا عدم لا توال زيد ان بالزوجك فلا يخرجكما من الجنه فتشقوا فقرى حتى بلغ لا تذموا فيها ولا طحا وقرى حتى بلغ وملك لا يبلى قال فنسي ما اهدى اليه في ذلك فنسي ما اهدى اليه في ذلك قال وهذا اهدى الله اليه قال ولو كان له عزم ما اطاع عدوه الذي حسد وما عبا يستدل له مع من شد له ابليس سبحان الله وعصى الله وعصى الله الذي له عبد الرحمن بن زيد فرماله Jai, Jai, Jai, Jai, Jai. یہ اللہ کا عدم ہے نہ سیا ماؤن کی وہ بھول گئے اب اگر یہ اگر ان کے پاس عزم ہوتا تو دشمن ابلیس کی اتا اگر ان کے پاس عظم ہوتا حضرت آدم کے پاس تو دشمن ابلیس کی اطاعت نہ کرتے یہ, یہ عبد الرحمان بن سین بین اسلم کا قول ہے اگر کسی نے اس سے یہ سمجھا کہ وہ بھول گئے وہی مانا چیتا نہ یہ قول ان کا ہے میری سمجھ کے مطابق وہ صحیح نہیں سمجھا پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے بڑی پتہ کی بات ہے کہ اتفاق سے میری ذہن میں آئی میں نے کہا یار قرآن فرما رہا ہے کہ شیطان نے قسم دی کہ میں تمہارا خیر کھاؤں کھا لو اللہ نے تمہیں اس وجہ سے روکا وہ تو ساری بات یاد کروا رہا ہے تو بھولنے کا کیا مانا تھا یہ قرآن فرما رہا ہے اس نے قسم دی اس نے کہا اس مقصد کے لیے تمہیں روکا گیا تم ہمیشہ نہ رہو تم وہ تو چیتا کرا رہا ہے تو بھول بھولنا کیسا ہوا بھائی ایمان سے کہتا ہوں میں نے اپنی طرف سے احتراز کیا اور تفسیر واحدی تفسیر بسیت امام واحدی کی دیکھی تو انہوں نے فرمایا جو لوگ کرتے ہیں بھول مانا وہ غلط ہے فرمایا شیطان تو یاد کرا رہا ہے تو غلطی کا کیا مطلب وہ بھولنے کا کیا مانا پھر خوشی کی امتحان نہ میں جو سوال ہے وہی ہے محترم نئے دری سادے محترمہ چشتی صاحب وسیم نقطہ کیا بات ہے یہاں پڑی تھی وہ یار تفصیل ترسیت میں سبحان اللہ برابر آپ فرماتے ہیں کالا فنا سے یہاں ہونا فتو را لاسی قول اور جمی فی انا سے سب کا قول یہی ہے کہ نشان بانا تارک کا اور ابن زید نے نسیان کو یہاں پر اسی پر محمول کیا جو ضد ذکر ہے ذکر کی ذکر, ذکر, ذکر نہیں پڑھنا ذکر اور ذکر میں فرق ہوتا ہے زبان کے ساتھ یاد کو ذکر کہتے ہیں اور دل کے ساتھ یاد کو ذکر کہتے ہیں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بولا یس فہارا بولا یس فہارا یہ صحیح نہیں ہے ابل ان ناسی لاجواخو کی نسیا نہیں بولے انا ابلی بات کو سمندر توجہ اور یہ بھی دیر میں رکھنا میں عبارت پڑھ گیا ہوں اس میں لکھنے والوں نے غلطی کی ہے بہت بڑی بہت بڑی غلطی کی ہے یہ جو لکھا ہوا نا لیسی لاجو آخر میں نشیا نہیں یہ قول جو ہے یہ یہاں نہیں آنا تھا وہ آگے آنا تھا لکھنے والوں نے کاتب نے پہلے لکھ دیا بیڑے گل کر دیا مطلب بھلا یہ ہو رہا اس کے آگے لینن ناسی لاجو آخر میں نشیا نہیں یہاں لکھنا اور یہاں لکھا ہوا ہے تکرار ہو گیا اوپر بھی لکھ دیا نیچے بھی لکھ دیا گلتی ہو گئی جی ہم لکیر کے فقیر ہیں یا لکیر کے امیر اب بات کو سمجھنا قال ابو صاحب فنا سے یہاں ہونا فتارہ تھا ملا ابن و سید السیاں نہا ہونا اللہ بھی بکر ملا یسا یہ صحیح نہیں ہے بھول والا مانا کیوں؟, کیوں؟ ناسی لا جو آخران ناسی پر معافہ نہیں ہوتا اور وہاں ملامت ہو رہی ہے اور دوسری بات بال ان ابلی سا ہی نہ استغ ہما ذکر جب شیطان نے ان کو ان کے مقصد سے ہٹایا تو ان کو نہایے یاد دلائی ذکر ہمن مان ہا کما رب تمہارے رب نے تمہیں جو روکا ہے تو اس وجہ سے روکا ہے فرماتے ہیں جب وہ یاد کرا رہا ہے تو پھر بھولنے کا کیا مطلب ہوا بھائی سبحان سبحان اللہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ کبر کبھی تو میرے بھائی باقی رہا ان کا یہ فرمانا کہ عبد الرحمان بن سید جو ہے وہ نشان ذکر لے رہے ہیں میری سمجھ میں امام واحدی نے ان کے کلام کو صحیح نہیں سمجھا اب تو رحمان بن زید کا بھی وہی مطلب ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا متقطبی سرف صار صحابہ تابے تبہ تابع یہ تینوں حضرات جو ہیں اس بات پر متفق ہے کہ ناسیہ کمانا تارا کا ہے لہذا بھولنے والا مانا یہاں پر مراد نہیں ہے اگر امام واحدی نے سمجھا ہے تو یہ وہم لگ گیا ہے ہاں جی اب اس پر جلتے وہ ہمارے مخالف جو ہے نا وہ جلتے حاصل کرتے کہتے کمال ہو گئی یہ کیسا جیب بنتا ہے کبھی اس سے مناقشے کرتا ہے کبھی اس بڑے بڑے اماموں سے کرتا ہے بچ آم میں کا فکری نہیں ہے سنو کل بھی میں نے جملہ تھا علم کشان اختلاف ہے جی جی جس کے اندر اختلاف کی صلاحیت نہ ہو وہ عالم نہیں سبحان لکیر کا فقیر عالم نہیں ہوتا لکیر کا امیر عالم ہوتا اللہ. اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ صرف بخشا ہے کلام بولنے لگ جاتا ہے کہ ادھر کیا ہے دیکھا میں ایمان سے کہتا ہوں یہ میری میری توجہ بھی کہ یہ کاتب کی بہت بڑی غلطی ہے جی اور اس نے قوسین میں لکھنے والے کاتب ماقد جو جس کو کہتے ہیں نا اس نے یہ عبارت جو اوپر لکھی ہوئی تھی نا لین ناسی بن سیانی اس کو اس نے قوسین میں لکھا جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی زیادتی ہے امام واحدی کے پاس یہ کلام نہیں تھا یہ ادھر ہی ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے بعد میں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان سبحان سبحان جو تاکیب کرنے والا اس کی بھی غلطی ہے بہت صورت حضرت آدم کی بول کا مسئلہ یہاں پر جتنا کچھ تقریر چاہیے تھی وہ میں نے جناب کو پیش کر دیا سبحان اللہ شان نو سیدنا آدم علیہ السلام کی اس خدمت کے نتیجے میں مجھے بخش دے آمین آپ کو بخش دے آمین آمی آمی آمین جہاں جہاں حضور کا امتی رہتا ہے اس کو بانٹ اور جہاں جہاں یہودیوں کا امتی بستا ہے اس کو پیرس سے بانٹ اور